السلام علیہ المرس الروزیمر قیا حبیب اللہ سلات و علی قیا نبی اللہ علی يا نور الله یار آکا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم غلاموں کو درود السلام پڑھتے رہنا چاہیے اور درود و سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے بارگار اسالت میں نظر بھی کرنا چاہیے یعنی اسال ثواب بھی کرنا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا سنیے اعلی حضرت فتح و رضویہ شریف جل تیئس ایک سو بائیس پر نقل کرتے ہیں حضرت ابو المواہب رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسالت مب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قیامت کے دن تم ایک لاکھ بندوں کی شفاعت کرو گے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو درود پڑھ کے ثواب کیسے نظر کیا جائے سنیے آپ درود پاک پڑھ کر دلی میں کہہ دیں ثواب میں کہہ دیں چاہے تو زبان سے کہہ دیں یا اللہ پاک جو میں نے درود شریف پڑھے ان کا ثواب ہمارے آقا کو پہنچا اتنی سی بات ہے سرحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی کامل و اکمل محبت نصیب فرمائے یاد رکھیے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ سے محبت کرے اس کے رسول سے محبت کرے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارا دس سورہ توبہ کی آئے نمبر ڈبل بارہ میں کل یا کم اب نکم و شیر تم و ام والون طرف تم تھی جیرو تم تک شو نس و مساکن وَمَا سَكَنٌ أَحَبَّ أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتغلبوا حتى يأتي الله بأمره کنجلی مان تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کمبہ اور تمہارے کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا تو اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت فرض ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت باپ سے بڑھ کر ہونی چاہیے ماں سے بڑھ کر ہونی چاہیے اولاد سے بڑھ کر ہونی چاہیے بھائیوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے ازواج سے بڑھ کر ہونی چاہیے اپنے خاندان والوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے اپنے مال سے بڑھ کر ہونی چاہیے اپنے مکانات سے بڑھ کر ہونی چاہیے ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے پارا چھ سورہ مائدہ آئٹ نمبر چون ارشاد ہوتا ہے یو ہیب ہوں وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا سورہ بقرہ پارا دو آئٹ نمبر ایک سو پینسٹھ ون سکس فائیو ارشاد ہوتا ہے منوشد اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں محبت میں اپنی نپاؤ میں اپنا پتا یا ناؤ میں اپنا پتا یا محبت میں اپنی جام ایسا پلا یا میں اپنی گمایا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا ترمز شریف حدیث نمبر 3814, 3814 اللہ پاک سے اس لیے محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتیں کھلاتا ہے اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ پاک مجھ سے محبت فرماتا ہے کتنی پیاری بات کتنی پیاری حدیث سے پھر سنیے اور ایمان تازہ کیجیے ہمارے پیارے پیارے آقا میں والے دلہا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ ولی وسلم فرما رہے ہیں اللہ پاک سے محبت کرو وہ اپنی نعمتیں کھلاتا ہے اور مجھ سے یعنی سرکار سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اس لیے کرو کہ اللہ پاک مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو مٹ اسلائن بھائی ہو مدنی چینل کے ناظرین کیا ارشاد فرمایا ہمارے اکالی سلات اسلام نے اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے بہت پیاری حکایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کرتا ہوں اللہ تعالی اپنی نعمتیں اپنے ایماندار بندوں کو بھی دیتا ہے منکرن کو بھی دیتا ہے مسلمانوں کو بھی دیتا ہے کفار کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی نعمتیں دیتا ہے جو عبادت میں غفلت اور سستی اور کاہلی کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی نعمتیں کھلاتا پلاتا ہے سبحان اللہ ہمارا رب اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کوئی اس سے زیادہ مہربان ہو سکتا ہی نہیں بلکہ جو بھی ہم پر مہربان ہے اس کے کرم سے مہربان حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی ہنا ولی سلاط وسلام مہمان نواز بہت تھے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے آپ اور ہم تو بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں اور مہمان آ جائے تو تنگ ہو جاتے نہیں نہیں آپ ہے آپ کا گھر ہے اور دل کے اندر ہے کہ بھائی جائے گا کب تو کب جان چھوڑے گا اتنا خرچہ ہو گیا مجھے ٹائم بھی دینا پڑ رہا ہے ہمارے کاموں کا بھی حرج ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام آپ تین دس سو مہمان آ کر آپ کے ہاں رہتے اور کھانا کھاتے تھے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے مہمان کو تلاشتے تھے ایسا آپ کو مہمان نوازی کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے آتا فرمایا تھا ایک مجوسی آگ کو پوجنے والا یہ حاضر ہوا کہ حضور مجھے بھی مہمان بنا لیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علا نبی جنا ولی سلاط وسلام نے فرمایا ایمان لے آؤ تمہیں میں مہمان بنا لوں گا یہ سن کر وہ آگ کو پوجنے والا چلا گیا اللہ تبارہ کا وط کی صفت رزاقیت جوش میں آئی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تم نے کھانا کھلانے کے لیے دین کی تبدیلی کی شرط رکھی جبکہ میں اس کے کفر کے باوجود ستر سال سے اسے کھانا کھلا رہا ہوں تم ایک رات اسے مہمان بنا لیتے تو تمہارا کیا نقصان ہوتا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ الا نبی ہنا علیہ سلاط وسلام اس مجیسی اس مجوسی کے اس آتش پرس کے پیچھے دوڑے اسے واپس لے کر آئے اس کی مہمان نوازی کی مجوسی نے پوچھا کہ آپ کے رویے میں تبدیلی کیسے آ گئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اعلی نبی ہنا ولی سلات و اسلام نے وہی کا ذکر کیا کہ مجھے میرے رب نے حکم فرمایا تھا اس مجوسی نے کہا اللہ پاک نے میرے بارے میں ایسا معاملہ فرمایا پھر کہنے لگا مجھے ایمان والوں میں شامل کر لیجئے اور وہ آتش پرست مسلمان ہو گیا سبحان اللہ اللہ کی شان دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنی ایک ایک مخلوق پر کرم کی نگاہ رکھتا ہے انہیں روزی پہنچاتا ہے اور نیکوں کو بھی رسک دیتا ہے بدوں کو بھی رسک دیتا ہے خاصوں کو بھی رسک دیتا ہے عاموں کو بھی رسک دیتا ہے ہر ہر ایک کو اس کا رسک پہنچاتا ہے ہاتھی اس کی خزا کتنی ہے من اللہ اس کو بھی رسک دیتا ہے چونٹی کی خزا کتنی ہے کن او زرا اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے اللہ وقت پر کیڑے مکوڑے چڑیاں بانس سب کو اللہ تبارہ و تعالی رزق پہنچاتا ہے جو سجدے کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے جو سجدہ نہیں کرتا اس کو بھی رزق دیتا ہے اللہ تبارک کا تعالی ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے دیکھیں پرندے جو ہیں ان کے کوئی گودام نہیں ہوتا ان کا کوئی کچن نہیں ہوتا خالی پیٹ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے تو ہمارے رب عزب اجل کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے رزاق رزق دینے والا اور یاد رکھیے جو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان اکتالیس دن تک پانچ سو پچاس بار فورٹی ون ڈیز اور ففٹی فائیو ٹائمس یہ پڑے یا رزاق یا رزاق یا رزاق اللہ تعالی اس کو دولت مند کر دے گا سبحان اللہ جھولی ہی میری تنگ تھی تیرے ہاں کمی نہیں اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے رجب اللہ کا مہینہ ہے شہر اللہ ہے اور عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے اس میں بھی عبادت نہیں کریں گے تو کب کریں گے اللہ نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی جلین صلی اللہ تعالی علیہ